اول الاحام اباد أَوْلَى باد فِي كِتَابِ اللہ ارحام رحم کی جمع ہے اور رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو جس میں بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رہتا ہے پرورش پاتا ہے پھر جب پیدا ہونے کے قابل ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے اور الو کے معنی ہیں والے یعنی رشتے داری والے بادہ اولا بادن بعض ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں میراث کے یا دوستی کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے فی کتاب اللہ اللہ کے حکم میں یہاں پر ایک چھوٹی سی علمی بات بھی ہم بیان کر دیں تو اچھا ہے میراث کے علم میں رشتے داروں کے تین درجات ہوتے ہیں علم میراث کی اصطلاح میں رشتے داروں کی تین تقسیمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے والے کو اہل فرائض یا زویل فروز کہا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے نزدیک ترین رشتے دار باپ بیٹا ماں بیٹی اور ان کے بعد جو دوسرے درجے کے رشتہ دار ہیں ان کو عصبات کہا جاتا ہے جیسے دادا وغیرہ اور ان کے بعد جو تیسرے درجے کے رشتہ دار ہیں انہیں زویل ارحم کہا جاتا ہے یعنی عمومی رشتہ دار جیسے مامو وغیرہ یہ تو علم میراث کی اصطلاحات ہیں یہ بعد میں بنائی گئی ہیں قرآن کریم میں جو ذکر ہو رہا ہے اس کا مقصد عمومی رشتہ دار ہیں اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی نے اس حکم کو ختم کر دیا ہے منسوخ کر دیا ہے جو کہ پہلے موجود تھا وہ کیا حکم تھا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بنائے گئے تھے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کی میراث اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ آج کے بعد سے انصار اور مہاجرین کے درمیان وراثت تقسیم نہیں ہوگی میراث تقسیم نہیں ہوگی بلکہ رشتہ داروں کے درمیان تقسیم ہوگی اور رشتہ داروں میں بھی پھر قسم علماء کرام نے بیان کیے ہیں اس لیے کہ سب رشتہ داروں کو دینا تو ممکن نہیں ہے نا ورنہ آدم علیہ الصلاح تو السلام باپ ہیں اور حوا علیہ السلام ماں ہے پوری دنیا آپ کے رشتہ دار ہے تو اب یہ پانچ لاکھ روپئے دس لاکھ روپیے کس کس کو دو گے تو اس لیے حادیث میں اور قرآن کریم میں سورہ نساء کی یہ جو لمبی لمبی آیتیں ہیں یو اللہ فی اولادکم اس میں ان مسائل کی تفصیل موجود ہے کہ رشتے دار سب سے پہلے زوی الفروز ہیں اس کے بعد عصبات ہیں اس کے بعد اول الارحام ہیں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے الحکل فرا ادب اہل یعنی جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کر دیے ہیں وہ پورے ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ ان لوگوں کو دیے جائیں جو میت سے قریب ترین مرد ہوں الحل فرا ادب اہلہ فما بکیا فہو اولا رجولن ویراس کا جو حق ہے قرآن کریم میں جس ترتیب سے بیان ہوا ہے نزدیک ترین رشتہ داروں کو دے دیا جائے پھر بھی اگر بچ جائے تو پھر سب سے نزدیک ترین مرد رشتہ دار کو دیا جائے دادا وغیرہ کو دادی کو نہیں دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے انصار اور مہاجرین کے درمیان وراثت تقسیم ہوا کرتی تھی اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اب جو میراث تقسیم ہوگی وہ رشتے داری کی بنیاد پر ہوگی قریب ترین جو رشتے دار ہوں گے سب سے پہلے ان کا حق ہے پھر ان کے بعد عصبات کا حق ہے پھر ان کے بعد ال الارحام کا حق ہے ان اللہ بک الش ان یہ تیسری بات ہے اور سورہ انفال کے ہمارے درس میں آخری بات ہے یقیناً اللہ جل لہو ہر چیز کو جاننے والے ہیں علیم بہت زیادہ جاننے والے ہیں اللہ جل لہو ہر چیز کو جانتا ہے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان پر کون عمل کرتا ہے کون عمل نہیں کرتا اللہ کی توحید پر کون ایمان رکھتا ہے کون نہیں رکھتا سب باتوں کو اللہ جل جلالہ جانتا ہے الحمد کافی عرصے سے سورہ انفال کا یہ درس جاری تھا اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے الحمد آج اس کی آخری آیت ہم نے پڑھی ہے ان اللہ بک الشین علیم یقین اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کوتاوں لغزشوں ہر چیز کو جاننے والا ہے ہماری خوبیوں کو خامیوں کو ہر چیز کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے کوتاہیوں سے درگزر فرما دے اور ہماری خامیوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے اور ہماری جو ٹوٹی بھوٹی خدمت ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمد یہ یہ ختم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں تفسیر کے ان اسباق کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیری ہی توفیق سے تیری ہی مدد و نصرت سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو آگے بھی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمارے ان دروس کو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رکھ یہ جو اسباق اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت سے ہماری زندگی میں جاری رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کے بعد بھی یہ جاری رہے آج بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں مفسرین ہیں ہزار ہزار سال گزر گئے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں قبروں میں اور مٹی کے نیچے وہ دفن ہیں لیکن ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں نا تو اللہ تعالی ہمیں بھی وہ علم عطا فرمائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ہمیں ثواب ملے اللہ تعالی ہماری غلطیوں لغزشوں کو تہائیوں کو معاف فرمائے اور سورہ انفال کی تعلیمات کے مطابق پورے قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں ایک بات یہ بہت ضروری ہے کہ طویل عرصے سے ہمارے اس سبق کو بہت سارے ساتھی سن رہے ہیں تو ان تمام ساتھیوں کے لیے دعا کرتے ہیں بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے انجام کو بخیر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور ان کی جو ضروری حاجتیں ہیں جائز ضروریات ہیں اللہ تعالی ان کو غیبی خزانے سے پورا فرمائے اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنائے خصوصی طور پر یہاں اس وقت اس ساتھی کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے جو ان تمام اسباق کا محرک اصلی یعنی انجن ہے ان کا نام تو ہم نہیں لے سکتے لیکن اللہ کو ان کا نام معلوم ہے اس ساتھی کے لیے ہم سب خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے ان کی آل اولاد اور مال و دولت میں برکت دے اور ان کو جو دین کے ساتھ لگاؤ ہے شوق ہے محبت ہے اور اس دین کی وجہ سے ہم سے محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت میں برکت عطا فرمائے اور جس طرح اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنے اس ساتھی کے ساتھ دنیا میں متعارف کروایا آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اکھٹا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک